خطاب دے چارے مرد نے کی کی جن جنون سپاہت نئی اور دیگر میں معرفی ہی کہ نبیل <سؤال> السلام <سؤال> فاغمانی حجر ہونے لگا وانا رد جو کو نقاض اصلہ دارن مقید اکم ذکر شروع کہ ان زوت وزف نبیل السلام فاغمانی حجر ہونے لگا ما دو ملانکہ صفحہ لا سبب حجر لگے حضرت اللہ حدیث کے دو نسق قرآن قریب نام بحرمان خلاق کی وَلَا تُوْتُوْ سُبْاہ مَعَرَكُمْ کہ قرآن میں معرفی ہی حجر اگلے میں حجر و ہے وَلَا مولانا شاندرک شمیر رحمد رضی کر کے چلی دکھا مرامے نکا قارشی تسی ویلی اوکران غلاط عدو سباہ موالا ہوں نکا حجر خود دفع مالک مانا دے حد کیا مالکم وا چلی دی کو تسرکی ویساس کو تسرکی ناواموار قید نکا چلی دکھا ماناوے نکا قارشی موالا ہوں بھی ویلی مانو مدار سے دین نمع نے میا حجر آدیتا فردو چی تاجیب کئی ندا سے ایت نہ اٹا بھی تاج السبب تبب تاج الاجائب نے من رتا امرت سبھی جو گھر کی پسند سبھی اد سے فلا کر کمزور ہوئی عقل کی کمزوری سبھی دی ہو عقل کی کمزوری وہ ان میں کل حجرا نے جما پر حج نہیں کریں گے میں خبر تجل امرت دورے کی اذن کہیں نہیں رہنے جگہ والے فرمایا وہ اسران جابر نے انا نبی صلی اللہ انا ہر دا دا دا دا کو داگا بات سروس کنا ثنا برسنا فی لا و اب اب اب دا ک نمج ز تو و ما ر جنا ز من ها تاج شہ حق چناقید بھی بنای بانی جس وی چاہے مج تنی برنا تاج حق دسے جس وی بنا چناقید بھی بنای بانی امیر و بادشاہ نمسرح پہ شادمان صاحب ارشہ کر تو چوانا فیج تاجل بھی بنای بان داری ز راہ وحیہ لک سفیق و دفع تمام نے تو کہن قرن حادث وبه عمل جرات ب اصلاح وان انداز جن والقيامه دائنی کرے پریشان ہو جائیں وحالات ندائیں بارفین افضل بعد بچریوا لاجیر بچری فساد لاو سبانو پس رد امر تاونا بے دمنی کی ضد سرنا لان نبی ولی منی کی لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مان رائے کہ نہان داخل ما بن کہ نبی نے سامنے ہاتھ مان وقال لجو وہ وقت تج تنو میں کہ ذا بات و الله ہجر اللہ علیہ وسلم ری اصلاح ذکر صباح تو جم میں پابندی کر کے چئے نہ صباح اور دا ہے یہ نبی پر بنا سلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی باتب اللہ ہم خودرات کی رہی ہے کہ نبی علیہ وسلم سے سمیتے ہیں انہوں نے حام کی رکھیں انہوں نے حام باب رہا تھا مجارد ہے نبی رہا ہم شکرد ہے بہتر ہے یہ مشارد کلام و خطوں ہم بات ہیں کلام تو خصوم و بات باب رہا ہے کہ انہوں نے تقویح فرح آسانا بچ مبسیق الال حق یا الالتعذیر کہ چلے سدا کلام جہتے ہیں وہ شہ انداز سے ر جواب جن سا محمد فقال جہاز <كتب> اور اپی اور اس میں دیا یاری ہوا دبی مولی اس کے بعد ابن عمرو کو میں یہ ہو جیوں میں دی اللي احنا فوق تنات الصلات ان يهريدا حق قسم قدره وانی وثم ما رہے پر دیوا علی ذاقنا کلام الربی بعدوں کے بعد اور کہا ان الذين ايمانوا بالایمان زمانا قلیل الا نا دل لگا انا دلل <سؤال> نکادن ماری کان گانی ماری لو ارے متالم اوقا جدا جی نے بھی حضرات تصقازا قام ہم متالم اوقا در الله صلی اللہ ارے گئےے مات تکے گئےے جتھے گئےے بنا رہے ہو کہ پتہ لگا کہ عرفلا قلندر مینے نکالا تھا او مائی لئی یہ حدیث مسلط مسرے اشارے میں چھپتا قال ابا جانا ومينوا قال <سؤال> راي را مي كاغدرا دمرينا بطا ذر باني تريدي لك جنباي ترا سادر مو كتي دي تقل تو ني تسني ني سر را مي كاغدرا سنين بطا ذر تاغ باني فجيذ به را سداغ تبلي ذ تغليص تن فيز دازيات تاريص القول ابادران كين جتا تا تشاي ما سر بي تدروا فجيذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذ ان جنو دعو دعاء على غير جلاخراج خاندان دی دی ان وار قصوم اور جننا کون بدو کور راجی جلاوا سنه کید کو نے او باتی فت تمہارے پتنا کیا ان میرا جی بنی مانی کر انے جی قابل نہیں فت تمہارے پت ختم ختم خدمت داں وقت اخرج عمر اختا بضر حین لا حدا ان صدور تنو شب نا استری مارے جلاوات کروا شنے وا اور دا پر سدج کر رہو جکر ای رہو بلے وجہ سا محمد دین مانو چاہے سلام جلا جیشی جلاوت تو کور سیدھرے پاکا ہے کہ کور دور جواب سنے دلاغ اللہ تزاہبی شب درات و نسرہ تو کور سیدھرے جایشو نبی سے مردہ کانون جلاواتن کور دخل کور منابا خور ساہیشو نبی علیہ دعنی نبی سے مقارلہ قرحاممتان عامر ابی تلاتی فردقان شما غارب الى منازل قاملہ جمعہ سلاة فردقان اے داغرباز داجن اگر تھا رہے تو پر روڑ دوبارہ یا تو اسے کہ جبانی همین جی زما دی دے تاورارے دے اللہ امین صاحب داوالوتے نے جواب داوید ورسی نمیت لیکن وی چاہدا اوکن داوی مت لگن ردیوار پیچھے داوا تو داوالباد ہرے دا نام اللہ محمد ان ہتا سنا سناں ان جلامر و سناں جتاں سناں تو ڈٹ لگا اویہ کی چھے دا تو نظام عطا دارین نو اقادن تماں ال نبی در سلام ستیم درواں یہ نامہ زمانہ دبا قالت اه قالت لا تعود او ثاني ابي داغي لا ماذا انا کیا اضافہ دم کا اضافہ دم اضافہ دم جتکل لاش انظر ابن حماد تب ہم با ینان دا نہ نہ تہ بڑے کے چھو شریعت کے قافیہ ذرا شمول اعتبار نہ شدی تم جہالت دی کرتھے تب ہم پر حکومت قافیہ بارے حکومت کو ہوا لا قیاف نظام زقال ولت الفراز زاہد علی یاد یالاتن مکے دہو وچا چيري کے صاحب پتا داغ والے اے اسانی نے ورانے کئی ذدی وجے نے وٹھری جا جائے اپنا توسف طنق دہو وچا چيري کے چيري وچ پتا داغنا بیچنے ورانے کئی مویدا اس نے گوری نا اوہ کاں دا کپڑے دے پاس کوئی شاگر تے وقید ابن قاط ایک روان داڈی وچ قران قران صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے کما کوئی ز او بابرا کی بڑھتی او مکل کے ہارم کے دا دا صاحب وام دن دل صاحب صاحب ذکر وامن یعنی الامر بھی کی صدا جائز لا جیل بحرم کی جڑاون دا جائز جو اسماء نو نے ہر دعوں در طرف عمر رضی اللہ عنہ کی ماں زمین وا والسلام علی عبد اللہ نے ہر خوف سے پار وجے ر مکہ اور چار ہم نے صفا نے مایا اگر نو سبنی شبانی ان عمر انا ہان شرط ان قحہد رب یا حق بحنا فی ا او غیر کی یاد داخلی کو اس میں لا کہ پھر پاک درائیں ان آل آحاد تو ان شرطیرے نمانا آل آحاد در شرط پرے شرط پرے چیئے کچھر عمر رضا نوہ راجیوں پر بے بانی تو عمر پر بے نو بے بزمائی پرے سفان میں سے سفان من سرور بے بزمائی قطعے ناہاں بے مشرطیر لہو لہو لہو خلاص دی یہ جواب اگر شرط کی بسلب کی ودا سلب العاقات در بہ اور شب دعوت مقتضیات دعوت ندیم مخالف <سؤال> قد مصلا دع کا تدا مقتضیات دعوت ندیم مخالف دعوی سنے زیادہ خیار شب العمر دے خیار شب وجائز دفعہ کے خیار دے نامر چلا اگر پر خیار دے قابض خداغمج او قابم انکاروں کو دنیا و زمانے ان نے نامر فارس توفات ہر وند با تارم پر کہمت رکھو یا بہ سمائے ترجمہ صحبت دعو سجن ابن سیب جڑ جوڑ کر عبد العظیم کے مقام وجہ تاں تنے اپ لاریو تو با دلی حدیث دیچرے بارے وجہ میرا جی بنیا نہیں پتہ کر لو سمونا فرمایاں سارے دما جی نے کوئی ترنے واں جن دے حرم نے من سوال مسجد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دی ملادتی احادیث ممکن تجھ دی چرے حسن التقاضی فیدرک ایسا طلب لکردی دعوتنا کی مرعظمت بزر دیل خلافی لیکن جزا انہا خلاف دی باب الفل مرعظمت مرعظمت دائن زمد مونسا جاگانا انہا جزا کے در دقات حصول جائز و حسل دائی وی حتہ سنہ احرامن بکین ایسان جابر وقار وغیر و حتہ سنہ ایس اندرش پیتی کی وہ شپیتی کی دیکھیں اللہ حتہ س پور آنے باپ کر دے گی اور یا نا میں جو في معاملات يمد لا عطار تابید نے ابدا سکما گفارا پاس ہمارا ہمارا تھا مل رہا ہے